فرشتوں کے بعد اب رسولوں کا ذکر معنی اور مفہوم یعنی اس پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے عقیدہ توحید کے بعد ایمان کا دوسرا بنیادی رکن عقیدۂ رسالت ہے یعنی تمام انبیاء کی نبوت کے اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سچا نبی اور رسول تسلیم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے مستند معصوم اور محفوظ پیغمبر اور نمائندے کی ہونی چاہیے انبیاء کی یہی حیثیت ان کو خالق و مخلوق کے درمیان مستند واسطہ بناتی ہے تمام انبیاء اور رسول اللہ کے بندے اور انسان تھے قرآن و حدیث نے واضح طور پر یہود و نصارہ کے عزیر اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دینے کی نفی کی ہے انعبادت ابن قال, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منق علاش اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک و ان محمد ابدل ان عیسیٰ عبداللہ وابن امیہ وکلمتاً القاها الى مریم وروح من وانا الجنة حق وانا النار حق ادخله الله من ای ابواب الجنة ثمانیت شاء مسلم کتاب الایمان عبادہ بن سامد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور عیسا سلام اللہ کے بندے اور اس کی باندھی کے بیٹے اور اس کا کلمہ ہے جس کو اس نے مریم کی طرف القاع کیا نیز اسمر کی گواہی دی کہ جنت اور دوزخ حق ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے, جس میں سے چاہے گا جنت میں داخل کر دے گا نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونا ایک بہت بڑا شرف ہے انبیاء کا چناؤ خالص اللہ تعالی کا اختیار ہے وہ جسے چاہتا ہے یہ منصب بتا فرماتا ہے اللہ آلم حیف صورت اللہ نام 124. اللہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کسے عطا کرے یہ بھی اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ انسان تک اپنا کلام پہنچانے کے لیے وہ انسانوں کے اندر ہی سے ان کا انتخاب کرتا ہے کسی غیر مخلوق کو اس نے کبھی بھی رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا تو رسولوں پر ایمان میں جو سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں خود نہیں بنتے یعنی رسالت کوئی اقتصابی چیز نہیں اقتصابی ہوتا ہے جو ایکوائر کی جاتی اپنی کوشش اور محنت سے حاصل کی جاتی یا کسی ٹیلنٹ یا میرٹ کی وجہ سے کسی کو اس کا اہل قرار دے دیا جاتا ہے یہ کسی کی محنت اور اس کی کوشش کی وجہ سے اس کو کوئی عہدہ دے دیا جاتا ہے تو رسالت ایسا کوئی عہدہ نہیں ہے یہ دراصل اللہ سبحانہ و کی اپنی تقسیم ہے جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے چن لے قرآن مجید میں آتا ہے اللہ من من الناس ان اللہ سمیم بصیر الحج 75 اللہ پیغام رسانی کے لیے فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتا ہے یعنی جبریل علیہ السلام کے علاوہ اور فرشتے بھی اللہ کا پیغام پیغمبروں تک لے کر آئے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی یعنی فرشتے بھی اپنی مرضی سے نہیں چل پڑتے بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چنتا ہے جس کو اس کام پر معمور کرتا ہے وہی وہ کام کرتا ہے بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے پھر یہ ایک اہم بات ہے کہ پیغمبر اللہ اور بندوں کے درمیان ایک ذریعہ ہے یعنی اللہ تعالی نے بندوں کی ہدایت کے لیے انہیں چنا ہے اور پیغام رسانی کا ذریعہ جس طرح فرشتے ہیں تو اسی طرح پیغمبر بھی بندوں تک پیغام رسان ہے رسول اسی لیے کہا جاتا ہے نا میسنجر میسج لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے فرشتے پیغام لیتے ہیں اور فرشتے ہر ایک کے پاس نہیں آتے وہ آتے ہیں ان تک جن کو اللہ نے چنا اور وہ پھر اللہ کے حکم سے وہ انسان بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر بہت بڑا احسان ہے کہ وہ جسے چاہے چن لے اور جس کی ہدایت کا چاہے انتظام کرے پھر ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندوں کے دلوں میں سب سے بہتر پایا اس لیے اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرما لیا یعنی اپنے کام کے لیے اپنے پیغام کے لیے اور انہیں پیغمبری کا شرف عطا کر کے مبوس فرمایا پھر قلب محمد کے بعد اپنے بندوں کے دلوں پر نظر فرمائی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے دل کو سب سے بہترین پایا یعنی دل کے اچھے لوگ تھے چنانچہ اللہ نے انہیں اپنے نبی کا وزیر بنا دیا جو ان کے دین کی بقا کے لیے قتال کرتے ہیں یعنی انہوں نے اپنی جانے کو قربان کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا اس لیے مسلمان جس چیز کو اچھا سمجھے وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھی ہے اور جو چیز مسلمانوں کی نگاہوں میں بری ہو وہ اللہ کے نزدیک بھی بری ہے یعنی صحابہ کرامی کی طرف اشارہ ہے کہ پیغمبر کے بعد وہی کا سلسلہ تو ختم ہو جاتا ہے لیکن اگر کسی کی بھی رائے کو قبول کرنا ہو تو اس میں بھی سب سے بڑا درجہ کس کا ہوگا صحابہ کا ہوگا کیونکہ وہ براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر تفسیروں میں کیا لکھا ہوتا ہے کہ عبداللہ بن مسود نے شاید کا مانا یہ بیان کیا ابن عباس یہ کہتے ہیں ابو ہرارا نے یہ کہا ہے اس کو کیا کہتے ہیں تفسیر بل ماتھور کے آثار صحابہ کے ذریعے قرآن مجید کی وضاحت کرنا اور تفسیر ابن کثیر جو ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے اسی طرح کچھ اور تفاصیر میں بھی ان کے اخوال آئے ہیں کہ کسی بھی چیز کے بارے میں ان کی رائے جو تھی وہ باقی سب کی رائے پر مقدم بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے فقہ مشتہدین کی رائے پر بھی ان کی رائے مقدم ہے کیونکہ ان کے دل باقی تمام انسانوں کے مقابلے میں بہترین تھے ان کو اللہ نے اپنے نبی کی رفاقت کے لیے چنا ایک اور چیز جو ایمان بال کے زمن میں بہت اہم ہے وہ یہ کہ اللہ تعالی نے جتنے بھی رسول بھیجے ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں اور ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے یہ بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر کوئی شخص ایک رسول پر ایمان لاتا ہے اور دوسرے پر نہیں لاتا تو گویا وہ سارے رسولوں کو جٹلا دیتا ہے مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہوں لیکن باقی رسولوں کو نہیں مانتا تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا نہیں اسی طرح اگر کوئی شخص کہ میں عیسی علیہ السلام کو مانتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا یا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کیا اس کا ایمان قابل قبول ہوگا نہیں اس کا ایمان نہیں قبول ہوگا ایک کا انکار سب کا انکار ہے تو جتنے بھی انبیاء رسول اللہ تعالی نے بھیجے ہیں ان سب پر ایمان لانا ضروری ہے اور جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا اس کو بھی ماننا ضروری ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا ہے سورت البقرہ 136 میں آتا ہے اسحاق و یاقوبا وسباقی و وما تی اموسا و وما و ما تی نبیم جتنے بھی اپنے رب کی طرف سے جو کچھ بھی دیے گئے اور جو کچھ انہیں دیا گیا وہ بھی ماننا چاہے وہ اس وقت ہے یا نہیں کیا ماننا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے پیغام کے لیے چنا اور ان کو پیغام دیا بعض پر ایمان اور بعض کا انکار جائز نئی سورۃ النساء ایت 151 151 میں آتا ہے ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبیلا اولئک هم الكافرون حقا واعددنا للكافرین عذاباً مهینا جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں کوئی بھی ہو جو, جو اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم فلاں فلاں رسول پر تو ایمان لاتے ہیں اور فلاں کا انکار کرتے ہیں بعض کو مانے اور بعض کا انکار کر دیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسری راہ اختیار کریں ایک درمیانہ راستہ اختیار کریں ایسے ہی لوگ پکے کافر ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کو نظاب تیار کر رکھا ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کو مانتے اور رسول کو نہیں مانتے یا فلاں رسول کو مانتے اور فلاں رسول کو نہیں مانتے یا فلاں کی کتاب کو مانتے اور فلاں کی کتاب کو نہیں مانتے نہیں اس سے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی تو ایمان کی تکمیل کے لیے کیا ضروری ہے سب کو مانا جائے ٹھیک ہے چاہے ہمیں ان کے نام پتہ ہے یا نہیں پتا تو ہمیں پھر کیا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جن کو بھی رسول بنا کر بھیجا ان کی جو بھی تعداد تھی وہ دنیا میں جس بھی علاقے میں آئے ہم ان سب کو مانتے ہیں ان کی کتابیں جو بھی تھی ان میں سے کچھ باقی ہے یا ہمیں کچھ معلوم نہیں اس کے بارے میں لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ تو نے ہر دور میں اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں وہ امن امتن اللہ خلا فیحا نویر کوئی امت ایسی نہیں گزری کہ جس میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو پھر اسی طرح یہ بات یاد رکھیے کہ رسول انسانوں میں سے تھے جیسے ابھی پڑھا نا پہلے بھی کہ رسول انسانوں میں سے تھے کوئی بھی غیر انسان چاہے وہ جن ہو یا فرشتہ ہو یا کوئی اور مخلوق ہو وہ رسول بنا کر انسانوں کی طرف نہیں بھیجا گیا انسانوں کے لیے انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا پھر یہ بھی کہ رسول غیب نہیں جانتے تھے بس اتنا ہی جانتے تھے جو اللہ نے ان کو دیا تھا علم عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ یا کچھ حقیقتوں کا مشاہدہ کروایا تھا جن کا عام انسان نہیں کر سکتے مثلا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں پر گئے تھے پھر یہ ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے بھی تھے سوتے بھی تھے بیمار بھی ہوتے تھے تھک بھی جاتے تھے نکاح شادی بھی کرتے تھے ان کے بچے بھی ہوتے تھے ان کو غم اور خوشی بھی لاحق ہوتی تھی یعنی سارے وہ کام کرتے تھے جو کسی بھی ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو کوئی بھی ایک عام انسان کرتا ہے یعنی انسانی ضروریات کے متعلق سارے کام سے مراد کوئی نیکی اور گناہ کے سارے کام نہیں اس سے مراد جو عام انسانی افعال ہوتے ہیں انسانی ضروریات اور حاجات ہوتی ہیں وہ سب ان کو بھی لاحق ہوتی ہیں کون کون سے؟ کھانا پینا شادی بیاہ سونا جاگنا بازاروں میں چلنا بیوی بچے رکھنا خوشی غم یہ ساری چیزیں نفا نقصان کا پہنچنا یہ سب ان کے ساتھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے قرآن مجید سورت الفرقان ٹوینٹی میں آتا ہے قبل کمن مرسلی کلو نہ تام وہ نہ فلسواخ آپ رسول آئے سب کھاتے پیتے تھے, یعنی تھے بازاروں میں چلتے تھے مکان علی رسول اللہ بدن اللہ لکھ اجل ان کتاب آپ سے پہلے ہم نے بہت سے رسول بھیجے اور انہیں ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا تھا اور اس میں کوئی بری بات نہیں یعنی شادی کرنا اور بیوی بچے رکھنا کسی انسان کی وقت یا قدر و قیمت میں کمی کا ذریعہ نہیں اور کسی رسول میں یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حکم کے بغیر کو موجا لاتا یعنی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے اختیارات نہیں ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان کو اپنے دین کی تبلیغ کے لیے مقرر کیا تھا تو جتنی ضرورت تھی ان کو اس پیغام کے پہنچانے کے لیے جس جس غائب کو جاننے کی وہ ان کو عطا کر دیا گیا تھا مثلا وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے تھے جبکہ ہم فرشتوں کو اصلی حالت میں نہیں دیکھ سکتے یا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کلام کر سکتے تھے یا اللہ تعالیٰ سے کلام کیا کر سکتے تھے کہ یعنی اپنی مرضی سے تو نہیں جب اللہ نے چاہا کیا تو عام انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو یہ سمجھنا کہ ان کے پاس کچھ ذاتی اختیارات یا قوتیں یا طاقتیں تھیں جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کرتے تھے تو یہ بات شرک میں آتی ہے ایسا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے جو چاہے ان کو مجزہ عطا کیا جیسا چاہا علم دیا جیسی چاہے قوتیں اور صلاحیتیں دی ان کے دور کے مخصوص کام کے اعتبار سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دیا جو ان کے کام کے لیے ضروری تھا اس وقت وہ تھا عیسا علیہ السلام کو کچھ اور صلاحیتیں دی اب یہ نہیں ہم کہہ سکتے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا اور مارتا تو عیسیٰ السلام بھی زندہ کرتے اور مارتے نہیں وہ بے اللہ جتنا اللہ نے ان کو وہ چیز ان کے کام کی نویت کے اعتبار سے عطا کی وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ تھا لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی اختیار میں شریک نہیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو شرک میں شامل ہو جاتا ہے ایک اور حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ رسول انسان تھے رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے کے سامنے جھگڑے کی آواز سنی اور جھگڑا کرنے والوں کے پاس تشریف لے آئے یعنی آپ خود آ گئے آپ نے ان سے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں اس لیے جب میرے یہاں کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ فریقین میں سے ایک کی بحث دوسرے سے عمدہ ہو اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے یعنی اس کی بحث کی وجہ سے اور اس طرح میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں لیکن اگر میں اس کو کسی مسلمان کا حق دلا دوں یعنی جو اس کا حق نہیں تھا تو دو کا ایک ٹکڑا اس کو دلا رہا ہوں وہ لے لے یا چھوڑ دے اس سدی سے کیا پتہ چلتا ہے یعنی وہ ظاہری حالات کے مطابق ججمنٹ دیتے تھے غیب کا علم نہیں تھا ان کے پاس کے کون سچا اور کون جھوٹا ظاہری حالات پہ فیصلہ کرتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی پھر جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ سے کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا آپ نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آپ نے اتنی اتنی رکتے پڑی یہ سن کر آپ نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور دو سجدے کی اور سلام پھیر دیا پھر ہماری طرف متوجہ اور فرمایا اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں پہلے ضرور کہہ دیتا یعنی پہلے سے بتا دیتا لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں جیسے سورت القاح کے آخر میں بھی آتا ہے نا انما انا مثلکم تمہارے جیسا انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلا دیا کروں اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے اور اسی کے مطابق نماز پوری کرے پھر سلام پھیر کر دو سجدے کر لے تو اس میں آپ دیکھیے کہ سد صاحب کا طریقہ بھی آپ نے بتا دیا اور ساتھ ہی یہ بتا دیا کہ میں بھی بھولتا ہوں جیسے تم بھولتے ہو یعنی آپ بھی انسان تھے اس لیے بولتے کیونکہ یہ بات بتانا کیوں ضروری ہے اور یہ ایمان کا حصہ کیوں ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ بشر نہیں تھے اور اگر کسی نے ان کو بشر کہہ دیا تو نعوذ باللہ ان کی توہین کر دی وہ اسے توہین رسالت میں لے آتے ہیں بعض بازو اور پھر بے وجہ کی لڑائی جھگڑے بہسے ہوتی تو اس لیے اس بات کو جاننا ضروری اور پھر یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ وہ نور سے پیدا ہوئے تھے نور سے تو فرشتے پیدا ہوئے تھے تو پھر ان کو فرشتہ کہنا چاہیے یعنی ہاں؟ وہ کیا تھے ان کا ایک مقام تو متعین کرنا ہے نا یا وہ انسان تھے یا وہ فرشتے تھے اگر وہ انسان تھے تو پھر وہ نور سے نہیں پیدا ہو سکتے اور اگر وہ فرشتے تھے تو پھر انسان رسول نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالی فرماتے کہ میں نے انسانوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا پھر آپ دیکھیے کہ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور سے بنے گویا یہ پھر کس قسم کو شرک ہوا آپ بتائیے اب شرک صفات ذات ٹھیک ہے نا اللہ نور ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر نعوذ باللہ اللہ کے نور سے بنے ہیں تو گویا وہی عقیدہ ہو گیا نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ انسانی شکل میں زمین پر آ پھر ہمارے عقیدے میں اور ان کے جو دوسرے لوگ ہیں ان کے فرق کیا ہے وہ سبھی ایک ہی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں باقی لوگ بھی تو یہ کہتے ہیں نا عیسی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے حصہ ہوتا ہے تو وہ نوزب اللہ اللہ کا حصہ ہو گیا ہو گیا ذات میں شرک ہو گیا اور اگر ان کی عبادت بھی کر رہے ہیں تو پھر الوہیت میں شرک ہو گیا یہ کہتے ہیں کہ کلاس نائنتھ کی کتاب میں کوئی نعت تھی اس میں انہوں نے یہ پڑھا کہ اللہ نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور بنا یہ کہا آپ نے؟ جی یہ بات بھی بہت مشہور ہے حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں صحیح حدیث سے آپ نے کیا پڑھا اب آپ بتائیے میں نہیں بتاؤں گی کہ سب سے پہلے کیا بنایا تھا اللہ نے ماشاءاللہ سب کو پتا رہا. قلم بنایا تھا تو کے دیکھنے یہی تو بنیادی عقیدے میں خرابی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے چیزیں اتنی خلط ملت ہو گئی ہیں کہ اللہ کا مقام اور بندوں کا اور رسولوں کا اور فرشتوں کا ایک کا حق دوسرے کو دے دیا ایک کا حصہ دوسرے کو بنا دیا تو فرق کیا رہا اب یہ کہہ رہی ہے کہ, انہوں نے سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق ہے, ہے. کیا ہے اس کی کہیں قرآن مجید پڑھا اچھا کائنات میں سب سے اہم کون ہے انسان انسان کو اللہ نے کس لیے بنایا ہے اپنی عبادت کے لیے اور پیغمبر سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور فرشتے بھی ہر وقت عبادت کرتے ہیں پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں میں ابدنا کا عق یہ باتیں کرتے ہیں کہ نبی ساز گزر رہے ہیں اچھا اس لیے وہ دروازے بنتے ہیں اچھا میں بھی سوچوں کہ پتہ نہیں کس کے لیے بنا ہوا ہے شاید مہمان جو بلائے ہیں ان کے لیے بنا ہوا ہے اگر دنیا میں دس جگہ یہ لوگ بیک وقت کلیم کر رہے ہوں آپ کہاں کہاں سے گزر رہے ہوں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ سے گزر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے علم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم یا قدرت اور طاقت میں کیا فرق رہ گیا کیا دلیل ہے اس کی میرے پاس تو کوئی دلیل نہیں رسولوں کے بارے میں جتنی چیزیں پڑھی ہیں ابھی تک تو کوئی ایسی چیز سامنے نہیں آئی بہرحال اب آپ دیکھتے جائیے قرآن مجید کا ترجمہ آپ میں سے میجورٹی نے پڑھا ہوا ہے اور کچھ پڑھ لیں گے باقی بھی تو جہاں جہاں رسولوں سے متعلق چیزیں ان کو غور سے سٹڈی کیجئے کہ کیا کہا ہوا اور جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے وہ سب کیا ہے کیونکہ ان چیزوں کا تعلق ایمان سے ہے اور ایمان کے اندر کمی بیشی خرابی کوتا سارے اعمال کو برباد کر دے گی سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے پیغمبر جو ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهِ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا صورة العزاب جو اللہ کے پیغامات پہنچایا کرتے تھے اور اسی سے ڈرتے تھے اور اللہ کے سوا اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے اور حساب لینے کو اللہ ہی کافی ہے پھر اسی طرح اس بات پر ایمان رکھنا ضروری ہے کہ پیغمبر غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے افضل لوگوں کو چنا ہے اس کام کے لیے وہ جسمانی صحت اخلاق اور اپنے اعمال میں تمام کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہیں ہر ایب سے پاک تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پورا پورا بندوں تک صحیح معنوں میں پہنچا سکیں اور پھر یہ کہ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں فرماتے نا کہ میں دن میں ستر سے سو بار اس کرتا ہوں پھر رسولوں میں سے کچھ رسول جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات رکھے ہیں ٹھیک ہمیں فرق نہیں کرنا کس اعتبار سے ایمان لانے کے اعتبار سے لیکن اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فوقیت دی ہے یہ کہاں آیا تل کر رسول فضلنا بعدهم بعد منهم من اللہ و رفا باد درجات ٹھیک سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بعض کے درجات بعض کے مقابلے میں بلند کیے جیسے فرشتوں میں سے بعض, کے بعض پر درجات بلند ہیں الی اجنح و رادی ما یشا اس کا کتنا ہے کیا رتبہ کیا مقام کیا مرتبہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت پر ہے کہ کس کو کس چیز سے نوازنا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے تو جتنے بھی رسول آئے ہیں ان میں سے افضل جو ہیں وہ ال العزم ہے کون ہے وہ ال العزم وہ پانچ ہیں نوح ابراہیم موسی عیسی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں سے بھی خلیلان افضل ہیں خلیلان کون ہیں ابراہیم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ قرآن سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دوست بنایا اور حدیث سے پتا چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنا خلیل بنایا تو باقیوں کے مقابلے میں یہ ہی افضل ہیں اور پھر خلیلان میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں اور یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے سارے رسولوں میں سے پانچ اول اور پانچ میں سے دو اور دو میں سے پھر ایک اب پہلے جو رسول ہیں اول نوح علیہ السلام سورت علسرہ میں آتا ہے تو ان کی محنت اور ان کی جو کوشش ہے وہ آپ کو پتا چلے گی کہ اللہ کے راستے میں کتنی استقامت کے ساتھ اور کتنی سخت مشقت کے ساتھ دن رات انہوں نے کام کیا سورت نو اس میں آپ دیکھیے ملا اجل انا يا قوم يخبر من الى ان اجل اللہ ازا جا اللہ اخر لو کن تم تالمون ان کا سارا میسج بریفلی بتا دیا گیا اور ساڑھے نو سو سال تک محنت کرتے رہے اور اپنے رب سے عرض کرتے لئی لما نہارا ہم تو دن میں کام کریں تو رات کو تھک جاتے ہیں اور اگر رات جاگ لے تو دن میں سو جاتے ہیں کہ اس سے زیادہ نہیں کام کر سکتے تو انہوں نے کوئی موقع نہیں جانے دیا تم ام جہارا پھر میں نے ان کو بلند آواز سے پکارا تم میں این آلند و اصر تل ہم اسرارا ایلانیاں بھی اور چپکے چپکے بھی ون آن ون بیس پر بھی کل تسفرب ان کا نا غفارا اور پھر آگے استغفار کے فائدے بتائے گئے لیکن پھر آخر میں علیہ السلام نے کیا کہا کالن ربی انسونی و تبا ملم یز ہوں ولدہ اللہ خسارا و مکرن کب کہ میری قوم نے کیا, کیا ہے بہت بڑی بڑی چالیں چلی و مکرو مکرن کبارا کبیر نہیں کہا کبار کہا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودن ولا سواعا ولا یغوث ويعوق ونسرا وقد ادلو کثيرا ولا تجد الظالمین الا ضلالا اور پھر قال نوح رب لا تذر على الارد من الكافرین دیارا انك انتذرهم یدل عبادك ولا يلدو الا فاجرا کفارا پوری سورنوں جو ہے اس مضمون کے گرد گھومتی ہے کہ کس طرح نو علیہ السلام نے دن رات سخت محنت مشقت کے ساتھ اور ہر ہر طریقے سے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا تو یہ پہلے رسول ہیں جن کو اُل العظم کہا گیا ہے عظم والے ارادے والے پکے ارادے والے اور اپنا کام کر گزرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن نو علیہ السلام کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے پیغام توحید پہنچا دیا تھا وہ جواب دیں گے جی ہاں پھر قوم کو بلا کر پوچھا جائے گا کیا انہوں نے تمہیں پیغام دیا تھا کس کو پوچھا جائے گا قوم کو وہ جواب دیں گے ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا اور ہمارے پاس کوئی نہیں آیا نور علیہ السلام سے کہا جائے گا کہ آپ کے حق میں کون گواہی دے گا مکر مکرن کب وہ جواب دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور یہی مطلب ہے سائد کا وہ کدا وسطنس اگینسٹم رسول علیہ شہیدا اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے خلاف امت محمدیہ کی کیا گواہی ہوگی پیچھے پڑھا نا کہ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں کیا گواہی ہوگی کہ نور علیہ السلام پیغام پہنچا ہمیں کہاں سے پتا چلا آہا. قرآن سے اگر ہم اس پر ایمان لاتے ہیں ٹھیک تو جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں اور جن کو پتا ہی نہیں وہ کیا گواہی دیں گے وہ کیا گواہی دیں گے خود بھی نہیں پتا انہوں نے نور علیہ السلام کے حق میں کیا گواہی دینی ہے بہرحال پھر ابراہیم علیہ السلام ازم رسولوں میں سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہمارے لیے اس و حسن قدکان حسنۃ ابراہیم تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. ابراہیم علیہ السلام کا حلیہ مبارک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابے یعنی yani شکل و صورت میں تمہارے صاحب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. آپ انہی کی اولاد میں سے تھے نا تو آپ کی شکل شباہت اتنی نسلوں کے بعد بھی ان سے ملتی تھی اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا وہ تخ اللہ ابراہیم خلیلہ. پھر لوگوں کا امام بنایا ابراہیم علیہ السلام کو وہ ازب تلا ابراہیم اور ابو ہلاتم کا لنا سے اماما اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب کو پورا کر دیا اللہ تعالی نے فرمایا میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں اس سے کیا پتہ چلتا ہے درجات امتحانوں کے بعد بلند ہوتے ہیں جب انسان امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں پھر اکیلے ایک امت تھے ان کے ساتھ بہت سارے لوگ نہیں تھے لیکن ان کی نسل میں آپ دیکھے کہ کتنے مسلمان ہیں ان ابراہیم کا نمتم قانتن لاہف ان ولم شاہ کرباہ وحداہ الاسرات مستقیم بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے اللہ کے فرما بردار اور یکسو رہنے والے وہ ہرگز مشرک نہ تھے وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے اللہ نے انہیں منتخب کر لیا اور سیدھی راہ کی ہدایت دی ان کی خوبیاں ہیں یہ سب شاکرن کرن ان میں ہی اب آپ دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تو ان کے گرد کوئی بھیڑ اکٹھی نہیں تھی لیکن جو کچھ انہوں نے کیا اخلاص کے ساتھ اس کے اثرات کب تک, کہاں تک باقی کیونکہ سب سے بڑی خوبی جو مجھے ابراہیم علیہ السلام کا نام سنتے ہی ذہن میں آتی ہے وہ کیا ہے اخلاص ماکانشرقین شرک کی دو قسمیں ہوتی ہیں نا ایک شرک اکبر اور ایک شرک اثر اور ایک شرک ظاہری اور ایک شرک خفی تو اللہ تعالیٰ نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ مشرقین میں سے تھے ہی نہیں تو مطلب یہ کہ ہر شرک سے پاک تھے تو ان کا اخلاص ان کی اطاعت اور ان کی سبمیشن کل ہی شاید میں پڑھ رہی تھی ان کے والد کا کیونکہ جب اس نے کہا کہ میں تو جو سنسار کر دوں گا تو آپ سوچیے کہ اگر آپ کے والد آپ کو ایسی کوئی دھمکی دیں تو آپ کا کیا حال ہوگا کیا کریں گے کیا کریں گے اکثر لوگ تو دوسروں سے مشورے کرتے رہتے ہیں کہ کیا کریں وہ مان لیں جو وہ کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ بغیر علم کے ایک چیز کو عقیدہ بنائے ہوتے ہیں پھر آپ کو پتا چلتا ہے آپ پڑھتے ہیں، آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں آپ کو نظر آنے لگتا ہے کیونکہ جو دل میں ایمان کا نور ہوتا نا اس سے انسان کو چیزوں کی حقیقت نظر آنے لگتی ہے وہ روشنی جو ہے وہ آپ کو اچھے برے کا فرق بتاتی ہے. پھر آپ کو غلطیاں نظر آنے لگتی ہیں جو پہلے کبھی دھیان بھی نہیں گیا تھا ان چیزوں کی طرف پھر آپ بتانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے جب آپ بتانے شدید مخالفت بھی ہوتی. اچھا اس میں ہمارے اور ابراہیم علیہ السلام میں فرق ہو جاتا ہے ابراہیم علیہ السلام جم گئے اور ہم کمپرومائز کرنے لگتے ان کے پاس تو آپ دیکھیے جو حضرت حاضر تھی, تھی اور حضرت اسماعیل بھی مکہ میں تھے اور جو حضرت سارہ تھی اور حضرت اسحاق وہ بھی اتنے بڑھاپے میں پیدا ہوئے اور اللہ تعالی نے خوشخبری دے دی تھی یعقوب علیہ السلام کی بھی لیکن جہاں وہ رہتے تھے کوئی بہت زیادہ لوگ ان کے آس پاس نہیں تھے اور کوئی بہت زیادہ ان کے فالوور نہیں تھے اس وقت لیکن وہ جل کلیم فی عقیبی ہی اللہ نے ان کے کلمے کو ان کی بات کو ان کی نسلوں میں باقی رکھا ہم سب بھی سوچے کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمارے اندر اتنا اخلاص ہے کہ ہم اللہ کی بات کو اپنے پیچھے چھوڑ دیں جب وہ کسی کے پاس بھی کسی کے بھی اندر کہ ہم اس کو نہ دیکھ پائیں لیکن ہمارے بعد وہ پھل پھول لگے یہ سب کیسے ہوتا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی پر غور کرنے سے پتا چلتا ہے وہ ابراہیم اللہ وفا یہ وفاداریوں سے ہوتا ہے جو خالص اللہ کے لیے ہوں اللہ کے ساتھ ہوں حدیث میں آتا ہے ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے عرض کیا یا خیر البریہ، اے انسانوں میں سب سے اچھے آپ نے فرمایا وہ ابراہیم علیہ السلام ہے. خیر البریہ. پھر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا تھا اور اس کے لیے دعا کی تھی اپنی اولاد کی دنیا اور آخرت کی فکر کی تھی وہ دعائیں جو سورت ابراہیم میں آتی محرم فجالم ورژر اس دعا کا بھی اگر جائزہ لیا جائے تو اس میں فزیکل اسپرچل اموشنل ساری نیڈس کی دعا ہے ہر چیز پوری ہوتی ہے قیامت کے دن سب سے پہلے لباس ان کو پہنایا جائے گا ان اول الخلۂ کی یق سا یوم ابراہیم علیہ السلام پھر ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں پر جو تعاون پڑتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن حسین پہ پڑھا اویز کما بک کلیمات اللہ تمکل شعتان محمد پھر فرمایا میرے والد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دو بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر یہی کلمات پڑھ کر پھونکتے تھے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائیں جب سے چلی آ رہی ہیں اگر وہ یہ پڑھتے تھے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر آج ہم پڑھ رہے ہیں کہاں سلسلہ جا جڑتا ہے اور اگر یہ کلمات چھوڑ کر ہم شرکیاں کلمات ادھر ادھر کے منتر جنتر لے کے پڑھ رہے ہیں تو ہمارا سلسلہ کس سے جا جڑے گا المر اما امن احبا جس کے راستے پہ ہوتا ہے جس کے طریقے پر ہوتا ہے ابن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رات مجھے میراج کرائی گئی میری ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی انہوں نے کہا اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پیش کرنا اور انہیں بتا دینا کہ جنت کی مٹی پاکیزہ اور عمدہ ہے اس کا پانی میٹھا ہے اور ایک چٹیل میدان ہے جنت اور سبحان اللہ الحمد الہ ولا اللہ اللہ اکبر کہنا وہاں کا درخت ہے یعنی اس سے سبزہ ہوگا اب جتنے جی چاہیں لگا لیں اتنی اتنی کمپین چلتی ہیں شجرکاری کی مہم کی لیکن جنت کی شجرکاری کے لیے بھی ہم سب کو فکر کرنی چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا دوسرے انبیاء میں سے کوئی نہ کوئی ولی ہوا ہے یعنی دوست اور میرے ولی میرے والد اور میرے رب کے خلیل ابراہیم علیہ السلام ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مکمل تلاوت فرمائی انیمی نہ مسن الحمد کی روایت ہے مطلب کیا ہے ساری بات کا ولی یا دوست گہرا دوست بنانے کا اور وہ جو جا چکے ہیں ان کو دوست بنایا ہوا ہے یعنی ہر ایک کی کوئی نہ کوئی شخصیت ہوتی ہے نا انسان کسی کو آئیڈیالائز کرتا ہے اس کے طریقوں کو اپناتا ہے اس کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے ٹھیک ہے انسانوں کو کس میں اگزامپل چاہیے ہوتی ہے فرشتوں میں انسانوں میں چاہیے نا ٹھیک ہے فرشتوں کے ساتھ بھی ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے انسان کا اور ان سے بھی ایک, ایک روحانی تعلق ہو جاتا ہے ایک محبت کا تعلق ہو جاتا ہے لیکن انسان ان کے اور اپنے درمیان وہ مماثلت نہیں پاتا جو انسانوں اور انسانوں کے بیچ میں ہوتی ہے اب آپ دیکھیے کہ جو جس درجے کا ہوتا ہے نا اس کو دوست بھی اس درجے کا چاہیے ہوتا ہے یا نہیں کیونکہ انسان کس سے پہچانا جاتا ہے اپنے دوست سے تو جس شخص سے یا جس کی سوچ سے آپ کی کوئی مماثلت ہو یا آپ کی کوئی, کوئی ویو لینتھ ملتی ہو تو اسی سے دوستی ہو سکتی ہے یا نہیں ہے نا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں سب سے بڑے تھے آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر اور بھی لیکن بہرحال وہ وہ نبی تو نہیں تھے تو آپ نے اپنا قلبی تعلق اور اپنی تعلق کے ولایت کس سے نسبت کی ابراہیم علیہ السلام سے سمجھ آئی یا بات یا نہیں ٹھیک جب ہم ان کے واقعات پڑھتے ہیں حالات پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک ایمان جاگتا ہے اچھا انہوں نے ایسا کیا ہم نے کیوں نہیں کیا ہم ویسا کریں پھر مسلمانوں کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ جنت میں ان کی کفالت کرتے ہیں اس لیے اگر آپ میں سے کسی کا بچہ فوت ہو چکا یا ہوا تو غم نہ کیجئے گا آپ سے بہتر ہاتھ میں چلا گیا کبھی کوئی ماں ہوتی ہے نا بچہ مر جائے تو وہ کہتی ہیں ہمیں صبر نہیں آتا ہمیں صبر نہیں آ رہا میں صبر نہیں کر سکتی تو ان کو صبر کروانے کے لیے آپ یہ بہت خوبصورت بات ان کو بتا سکتے ہیں کیا بتائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مسلم احمد کی روایت ہے کہ جنت میں مسلمانوں کے بچوں کی کفالت ابراہیم علیہ السلام فرماتے اطفال المسلمین فی جبل فی الجنت یخم ابراہیم وسار یوم القیامہ یہ عربی کے الفاظ ہے سلسلہ صحیح کے مانا کیا ہے مسلمانوں کے بچے جنت کے ایک پہاڑ میں رہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ علیہ السلام ان کی کفالت کرتے ہیں اور روز قیامت انہیں ان کے والدین کے حوالے کر دیں گے سو ڈونٹ وری ابراہیم علیہ السلام اور مناسب کے حج یہ اب آپ اس قصے کو دوہرا لیجئے یعنی کہ ان کی وجہ سے حج کا جو طریقہ وہ شروع ہوا ایک پراپر حالانکہ اس سے پہلے بھی طواف وغیرہ تو ہوتا تھا اور کس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا کہ گھر بنائے اور کس طرح انہوں نے اس گھر کو آباد کیا اور کیسے حج کے لیے پکارا اور پھر وہ سارے مناسک ادا کیے پہلی ریشنل تھنکنگ جو ہمیں نظر آتی ہے نون اوتھینٹک تاریخ میں وہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ایکچولی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سارے انبیاء کے قصے آپ کو سناتی لمبے لمبے مزے کے قرآن اور صحیح احادیث سے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا اس کی لیکن قصص النبیین بذات خود ایک بہت خوبصورت ٹاپک ہے قرآن مجید میں اگرچہ آپ مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں لیکن کبھی دل چاہتا نا کہ کہانی کی شکل میں سارے پڑھے جائیں تو آپ خود بنائیے کہانیاں بچوں کو سنائیے آگے شیئر کیجیے کیونکہ قصص میں عبرت بھی بہت ہوتی ہے اور بچے بڑے بوڑھے سب مزے سے سنتے بھی ہیں اور ان کو اپنے سے ریلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور پھر عمل میں بڑی آسانی ہوتی ہے فخ مجید میں آتا ہے لامت ہی قربانیوں کے سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پھر موسی علیہ السلام جن کا ذکر ہر پارے میں ہوا قران مجید کے یہ بھی اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں وا اما موسی فادم جسیم صبط کانه من رجال الذت معراج کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موسی علیہ السلام گندم گوں دراز قامت اور سیدھے بالوں والے تھے جیسے کوئی قبیلہ زد کا آدمی ہو اپ نے ایک قبیلے کے لوگوں کی شکل و شباہ سے مشابہت بتائی کہ اس طرح کے ہیں یہ ہی صحیح بخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب میں راج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا علیہ السلام گندم گو یعنی گندمی رنگ اور دراز قت تھے لمبے قت کے تھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے قبیلہ شنوا کے کوئی صاحب ہوں مسَ علیہ السلام کی حیا بہت با حیات تھے بنی اسرائیل ننگے ہو کر نہاتے تھے کہ ایک شخص دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا تھا حیا نہیں تھی لیکن مص السلام پردے میں نہاتے تھے تو انہوں نے ان پر الزام لگا دیے کہ علیہ السلام کے جسم میں کوئی نقص ہے اس وجہ سے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے اور چھپ کے نہاتے تو ایک مرتبہ السلام غسل کرنے لگے آپ نے کپڑوں کو ایک پتھر پہ رکھ دیا میں پتھر کپڑوں کو لے بھاگا علیہ السلام بھی تیزی سے دوڑے آپ کہتے جاتے تھے آپ پتھر میرا کپڑا دے اس عرصے میں بنی اسرائیل نے مصلام کو ننگا دیکھ لیا کہنے لگے اللہ کی کسم موس ہو تو کوئی بیماری نہیں مسئلہ سلام نے کپڑا لیا اور پتھر کو مارنے لگے ابو ہرارا نے کہا کہ اللہ کی قسم اس پتھر پر چھ یا سات مار کے نشان باقی ہیں صحیح بخاری کی روایت ہے یہ کہ کہیں ہوگا وہ پتھر اور اس کے اوپر نشان لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ ان سے فبر اہ اللہ اللہ نے ان کو بری کرنا تھا ان کے اوپر کے الزام کو صاف کرنا تھا اس لیے پتھر کو حکم دیا لیکن مصع علام کے اندر حیا اتنی تھی کہ انہوں نے پتھر کو مارا کہ تم نے ایسا کیا کیوں حالانکہ وہ بھی معمور تھا لیکن جس وقت وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بندہ کا نہیں پتا ہوتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے دیکھیے یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کوئی آپ کو ایسی حالت میں دیکھ لے اور اس کے لیے کہ جو بہت ہی باحیا ہو اور بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہوتی ہے نا لیکن اس وقت انسان سمجھتا ہے کہ پتا نہیں مجھ سے کیا غلطی ہوگی کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا کیوں ہو گیا میرے ساتھ ایسے لیکن حکمت اللہ ہی کو پتا ہوتی ہے بعض اوقات ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ انسان کی خود عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ کیوں ہو گیا لیکن ہر ایسے موقع پر انسان کو کس طرح ریاٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے اس وقتی طور پر انسان کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور وقتی طور پر انسان اپنا دفاع بھی کر سکتا ہے لیکن اصل بات یہ کہ پھر سوچنا یہ چاہیے کہ اس میں کوئی ضرور حکمت تھی کوئی وجہ تھی علیہ السلام کا اللہ تعالی کو ان کی فرمائش پورا کرنا اور یہ بات آپ کل پڑھ چکے ہیں کہ جب مس علیہ السلام کے پاس وہ آئے تھے نا فرشتہ ملک تو انہوں نے ہاتھ مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی اور پھر سارا حساب سنے پھر آلتان اس کی آنکھ ٹھیک کر دی اور پھر بھیجا اور وہ کہا کہ اپنا ہاتھ رکھیے بیل کے جتنے بال ہوں گے اتنے سال آپ کو زندگی ملے گی تو انہوں نے کیا ہوگا کا پھر, پھر مرنا ہے تو ابھی مر جاتے ہیں لیکن انہوں نے ایک خواہش ظاہر کی وہ کیا تھی کہ انہیں ایک پتھر کی مار پر عرض مقدس سے قریب کر دیا جائے یعنی کہ بہت قریب کر دیا جائے انہیں وفات کے وقت آپ کو معلوم ہے کہ اس تک ابھی واپس نہیں بڑی اسرائیل داخل ہوئے تھے بیت المقدس میں لیکن انہوں نے دعا کی میری موت اس کے قریب آئے تب حرارہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو تمہیں ان کی خبر دکھاتا کہ لال ٹیلے کے پاس راستے کے قریب ہے صحیح بخاری کی روایت ہے یہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خواہش پوری کر دی, دی سہارے کے اندر کیا خواہش ہونی چاہیے کہاں مرنے کی اور کہاں دفن ہونے کی مصل السلام کی اللہ تعالیٰ سے ایک گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ نے اپنے رب سے چھے چیزوں کے بارے میں دریافت کیا ان کا خیال یہ تھا کہ ان کے لیے خاص ہے اور ساتویں علیہ السلام ناپسند کرتے تھے موسیٰ علیہ نے کہا اے میرے رب تیرا بندہ بہت زیادہ متقی ہے سب سے زیادہ تقویٰ کس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مجھے یاد رکھتا اور بھولتا نہیں ہر وقت یاد رکھتا ہے سب سے زیادہ متقل پوچھا تیرا کون سا بندہ زیادہ ہدایت یافتہ سب سے زیادہ کیا کہا ہوگا سوچیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا کچھ تو تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ ہم بھی ہدایت یافتہ میں سے ہیں کہ کی نہیں کیا جواب ہو سکتا ہے کوئی ممکن ہے جواب شابش جو میری ہدایت کی پیروی کرتا ہے وہ سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ منصف ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگوں کے لیے اس طرح فیصلہ کرتا ہو جیسے اپنی ذات کے لیے کرتا ہو پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ علم والا ہے اللہ تعالی نے فرمایا جو علم سے سیر نہیں ہوتا یعنی اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور لوگوں کے علم کو اپنے علم کی طرف جمع کرتا ہے یعنی علم جمع کرتا رہتا ہے اور سیکھتا اور سیکھتا ہے زیادہ زیادہ سیکھتا ہے یہ نہیں کہتا کافی ہے رب اب بھی علما واقعی حقیقی معنوں میں طالب علم ہو طالب کس کو کہتے ہیں طالب دنیا جو دنیا چاہتا ہو جو دنیا طلب کرتا ہو جو دنیا مانگتا ہو جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہو طالب علم جو علم طلب کرنے والا پوچھا تیرا سب سے زیادہ معزز کون ہے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے فرمایا جو مقابل پر قدرت پانے کے بعد معاف کر دے یعنی جس سے بدلہ لے سکتا ہو اور جس کو مزہ چکھا سکتا ہو اس کو معاف کر دے پوچھا تیرا کون سا بندہ سب سے زیادہ مالدار ہے یا سب سے زیادہ غنی ہے اغنا اللہ تعالی نے فرمایا جس کو اللہ کی طرف سے جو کچھ دیا جائے اس پر راضی ہو جائے جیسے تقدیر پر راضی ہونے والا پوچھا تھارا کون بندہ سب سے زیادہ فقیر ہے اللہ نے فرمایا جس کی حالت ناقص کر دی گئی صاحب منقوصن کمی کر دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسی علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے رب سے پوچھا کہ جنت والوں میں سب سے کم درجہ کا آدمی कौन सा होगा اللہ تعالی نے فرمایا وہ ایک آدمی ہو جو سارے جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے کے بات جنت میں داخل ہوگا اس آدمی سے کہا جائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ کر سب لوگوں نے اپنے اپنے مراتے پر اپنی جگہوں کو متعین کر لیا ہر ایک نے جیسے پنجابی میں کہتے جگہ مر لی یعنی جنت کے محلہ پہ سب جنتوں نے قبضہ کر لیا میری جگہ کہاں تو پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ تجھے اتنا ملک دیا جائے جتنا دنیا کے بادشاہ کے پاس تھا وہ کہدگار میں راضی ہوں پروردگار اس سے فرمائیں گے جاؤ اتنا ملک ہم نے تجھ کو دیا اور اتنا ہی اور اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور اتنا ہی اور, اور, اور, اور پانچویں مرتبہ آدمی کہے گا میں راضی ہو گیا اے میرے پرور اللہ تعالیٰ اسے اس فرمائیں گے تو یہ بھی لے لو اور اس کا دس گنا لے لو اور جتنا تیری طبیعت چاہے اور تیری آنکھوں کو جو اچھا لگے وہ بھی لے لو وہ کہے گا پروردگار میں راضی ہو گیا اس کے بعد علیہ السلام نے پوچھا کہ سب سے بڑے درجے والا جنتی کون سا ہے یہ تو سب سے چھوٹا ہے تو پھر سب سے بڑا کون ہوا کتنا انٹیلیجنٹ کوشچن ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تو وہ لوگ ہیں جن کو میں نے خود منتخب کیا اور ان کی بزرگی اور عزت کو اپنے دست قدرت سے بند کر دیا اور پھر اس پر مہر بھی لگا دی تو یہ چیزیں نہ تو کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر ان نعمتوں اور مرتبوں کا خیال گزرا خود چنا کیا مطلب پیغمبر ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے جیسے وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے اعلی مقام جنت کا جو ہے نا اس دن جب ہم وسیلہ کو پڑھ رہے تھے تو جنت میں جو سب سے اعلی مقام ہے جو صرف ایک شخص کے لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے کہ وہ میں ہی ہوں گا تو میرے لیے تم اللہ سے وسیلہ مانگو جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے شفاعت واجب ہو جائے گی تو سب سے اعلی مقام پھر کس کا ہے جس کو اللہ نے چن لیا سب میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور پھر ان کے علاوہ بھی بڑے بڑے مرتبے جن لوگوں کے ہوں گے پیغمبر ہیں یا جن کو اللہ نے چنا صحابہ وغیرہ بھی مصع السلام کی بہت ساری باتیں قرآن مجید بھرا ہوا ہے اس لیے وقت نہیں ہے تو اب آگے چلنا پڑے گا لیکن میں صرف ان چیزوں کا تھوڑا تھوڑا ذکر کر رہی ہوں جو شاید آپ کی نگاہوں میں زیادہ نہ آئی ہوں یا ہو سکتا ہے کہ ان سے تھوڑا ایک تعلق محسوس ہو یعنی میرا مقصد کیا ہے واقعات کو سنانے کا کن پیغمبروں سے محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا ہے جن کو اللہ نے چن لیا اور ان کی خاص خاص خوبیاں پتا ہوں پھر عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ مبارک کسی کو معلوم ہے کیسے تھے گندمی تھے سفید تھے بلیک تھے کیا تھے سفید تھے yes رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ درمیانہ قد اور سرخ و سفید رنگ والے اور سیدھے بالوں والے تھے یعنی گنگریالے بال نہیں تھے۔ میں نے اسب مریم کو دیکھا تو ان کے سب سے زیادہ مشابے اروا بن مسود نظر آئے صحابہ میں سے بن مسود کی شباہت پہ بتایا پھر اللہ تعالی نے شیطان سے ان کی حفاظت کی تھی ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر انسان کی پیدائش کے وقت اپنی انگلی سے اس کے پہلو میں کچوکے لگاتا ہے سوائے عیسب نے مریم کے جب انہیں وہ کچوکے لگانے پر گیا تو پردے پر لگایا تھا انہیں نہیں لگا سکا یعنی جو وہ حجاب تھا نا بس لگا عیسا علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیسا تھا نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا علیہ السلام نے ایک شخص کو چوری کرتے ہوئے دیکھا پھر اسے دریافت کیا تو انہیں چوری کی اس, نے کہا نہیں، ہرگز نہیں. اس ذات کی قسم جس کے سوا اور کوئی معبود نہیں عیسی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری آنکھوں کو دھوکا ہوا کیوں کہا انہوں نے جس نے اللہ کی قسم کھا بس اس سے کیا جگڑنا بات ختم قرآن مجید میں آپ پڑھ چکے نا تو ان کی والدہ نے پناہ میں دیا بھی تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے واقعی ان کو پناہ دی اس علیہ السلام دوبارہ بھی آئیں گے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے ٹھیک ہے کبھی سنا ہے کہ وہ آئیں گے دوبارہ مجھے یقین مجھے ہے اس پر ایمان کا حصہ ہے یہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا یعنی جو اس سے متعلق احادیث ہیں بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں تو یہ درست نہیں چند اور پیغمبروں کا تھوڑا تھوڑا ذکر آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری زمین سے ایک مٹھی بھری اور اس سے پیدا کیا یعنی ساری نسلوں کا ایک مجموعہ تھے وہ یہی وجہ کہ اولاد آدم زمین کی مٹی کی نوعیت کے مطابق پیدا ہوا کوئی سرخ ہے کوئی سفید کوئی سیاہ ہے کسی کی رنگتیں ان کے درمیان کی ہیں کوئی نرم ہے کوئی سخت ہے کوئی خبیص ہے کوئی طیب ہے یعنی جس طرح کی مٹی کی قسمیں ایسے انسانوں کی قسمیں سنن نبی داؤد کی روایت ہے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد پیدا کیا گیا اب حرارہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج نکلتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے اسی میں آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا اسی دن میں ان کو جنت سے نکالا گیا ایک اور روایت میں ہے کہ آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اثر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر میں پیدا فرمایا باقی چیزیں پہلے تخلیق ہو چکی تھی آدم علیہ السلام کا قد ساٹھ گز لمبا تھا ویری ٹال اور جب پیدا کر دیا تو فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی جاؤ انہیں سلام کرو اور جو جواب نے توجہ سے سنو وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا باہمی ملاقات کے وقت افتتاحی کلام ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو سلام کریں بھی تو جواب ہی نہیں دیتے کیا حق ہے مسلمان کا کہ کوئی ان کو سلام کرے تو وہ دل میں یا منہ سے بولیں بولیں یس yes اب ہر شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی شکل و صورت پر ہوگا اور اس کا قد بھی ساٹھ گز لمبا ہوگا جی آدم علیہ السلام کے بعد مخلوق کا قد آہستہ آہستہ گھٹتا گیا اور یہاں تک کہ صورتحال حال پر پہنچا یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی اور اس کے بعد یعنی قیامت تک ایک سٹیبل ہو گیا لیکن مرنے کے بعد پھر اس طرح ہی ہوگا آپ دیکھیں کہ مرنے کے بعد انسان کی جو صلاحیتیں ہیں جو اس کی قوتیں ہیں ہر چیز میں اضافہ ہوگا اس کی نگاہ میں اس کی سماعت میں چیزوں کی لذت حاصل کرنے کی جو طاقت ہے اس میں بھی ابھی آپ دیکھیں کہ آپ کوئی بھی اپنے مزے کی چیز تھوڑی سی بھی کھا لیں تو آپ کی ٹیسٹ خراب ہونے لگتا کہ بس دل بھر جاتا ہے تو آپ انجوائے نہیں کر سکتے اسی لیے تو دنیا میں بورڈم کا مسئلہ ہے کہ ہر کوئی بور ہو رہا ہے کیونکہ انسان اکتا جاتا ہے تھک جاتا ہے کیونکہ جنت میں نہیں تھکیں گے نا لا یہ مسونفی ہا نہ سب ہوں یہ نہ بوریت نہ تھکاوٹ کسی قسم کی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی اس میں کیا مشکل ہے اگر ہمارا قد لمبا ہو جائے اچھا ڈائناسور کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں تو ہمیں کبھی تو عجوب نہیں ہوا اور ہم بڑے خوش ہو کے سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور پتہ پتنی کہاں کہا کہ ہڈیاں اٹھا کے ان کو جوڑ توڑ کے اور اس کی کئی تعویلیں بھی کر لیتے ہیں لیکن اگر یہ کہا جائے آدم علیہ السلام اتنے تھے تو پھر ہم کہتے ہیں واقعی ہاں دیکھا نہیں تو اس وجہ سے آدر سمود ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ بہت لمبے قد کے لوگ تھے سب کو جوان بھی کر کے داخل کیا جائے گا عمرے بھی چھوٹی ہوں گی اور قد بھی لمبے ہوں گے دیکھیے جنت میں جو ایک درخت ہوگا سوار سو سال اس کے نیچے سے چلے گا اگر آپ خود ہی اتنے سے ہیں تو آپ کیسے انجوائے کریں گے ایک سے دوسرے اینڈ کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے تو اللہ تعالی نے اس کے مطابق چیزیں بنائی اور بالا خانے بنائے اور اونچی اونچی چھتوں والے محلہ بنائے اور ہر چیز اب میکسیمم ہوگی ابھی بھی آپ دیکھیں کہ کچھ ملکوں میں ہر چیز کا سائز اتنا بڑا بڑا ہوتا ہے تو جب میں پہلی دفعہ گئی تو مجھے اتنی حیرانی ہوئی میں نے کہا کہ یعنی اگر آپ کافی لیں تو ڈبل کپ ہوگا پھر اسی طرح گھروں کا سائز اور بلڈنگز اور گاڑیاں اور ہر چیز بڑی یعنی ایکسٹرا لارج اور ان میں سے بعض انسانوں کا لمبائی کے لمبائی کرو یعنی کے کرو کافی بڑا ہوتا ہے تو اگر دنیا میں اب بھی کچھ کچھ نشانیاں ہیں تو اور انسان چاہتا کیا ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو انسان کیا چاہتا ہے ہیل کیوں شکر وہاں پہنی پڑے گی ارض سماوا تو بلر جنت کی وسط بھی اتنی زیادہ ہے جب وہ جنت اتنی بڑی ہے تو قد بھی بڑا ہو تو تبھی کام چلے گا نا سزائیں بھی تو بہت بڑی ہیں آپ کو پتہ ہے جہنمیوں کی ایک جو داڑھ ہے پہاڑ برابر ہوگی یعنی صرف جنت والے جہنم والے بھی بڑے ہوں گے پھول جائیں گے آگ کی وجہ سے اور ان کی اسکن پتنی کتنی زیادہ موٹی ہوگی ایک دفعہ میں نے پڑھا تھا کہ ابتدائی الفاظ کیا تھے پڑھا چکی ہوں میں پہلے جب ان کی روح سر تک پہنچی تو چھینک آئی پھر کیا ہوا الحمد رب ربی العالم تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں کیا فرمایا یارحم کلّا یعنی الحمد رب العالمین صرف قرآن کا پہلے آیت نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے پہلے الفاظ بھی ہیں تو ہمیں بھی صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے الحمد کہنا چاہیے اور جنت میں پہنچ کے بھی لوگ الحمد اللہ اللہ حدانہ لہٰذا یعنی اصل چیز کیا ہے شکر گزاری پھر لط علیہ السلام ایوب علیہ السلام لط علیہ السلام اپنی قوم کی طرف نہیں بھیجے گئے تھے کسی اور قوم کی طرف بھیجے گئے تھے لیکن ان کے ساتھ کوئی ایمان نہیں لایا تھا سوائے ان کی اپنی ایک دو بیٹیوں کے بیوی بی تک بھی ایمان نہیں لائی تھی ایوب علیہ السلام کس چیز میں مشہور ہے صبر میں اٹھارہ سال بیمار رہے تھے اور سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا کبھی کبھار کوئی کوئی آ جاتا تھا ان کے پاس اور لوگ سمجھتے شاید انہوں نے کوئی گناہ کیا جس کی وجہ سے ان کی اتنی پکڑ ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ سال ہو گئے ان پہ رحم نہیں فرمایا کہ ان کی بیماری دور کر دے تو ایوب علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کہا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم تو نہیں ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے کہ دو آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے وہ دونوں ہی اللہ کا نام لیتے تھے میں گھر آتا اور ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کس بات سے کیوں وہ کرتے تھے ان کی طرف سے کیوں کفارہ ادا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا نام لے کے یہ کام کر رہے ہیں دیکھیے کوئی غلط کام ویسے بھی بہت برا ہوتا ہے لیکن جیسے عیسی علیہ السلام کے سامنے چور نے کسم کھا کے کہا کہ میں نے چوری نہیں کی تو عیس علیہ السلام ہی اور کہا کہ میری آنکھوں کو دھوکا ہوا تم نے اللہ کا نام لے لیا تو یہاں بھی انہوں نے دیکھا کہ دو لوگ جگڑ رہے ہوتے تھے اور اللہ کا نام لے رہے ہوتے تھے تو وہ ان کی طرف سے کفارہ دے دیتے تھے کہ دونوں میں سے کوئی تو جھوٹا ہوگا تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی ان کو پھر اولاد بھی دی اور ان کے اوپر پتنگوں کی بارش کی اور ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا بلکہ پہلے سے بھی زیادہ نوازا پھر یونس علیہ السلام اگرچہ وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر گئے اور پھر مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور انہوں نے آیت کریمہ پڑھا لیکن پھر بھی ان کا مقام برقرار ہے یعنی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اپنے درجے سے گر گئے وہ بھی چنے ہوئے ہیں پھر اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اللہ کے پیارے نبی تھے اور اللہ تعالیٰ فرماتے وز قرفیل کتاب اسماعیل اِن حقان سعد و قان رسول النبی، و قان اللہ صلاحت وزک و کانا اندر اپنے رب کے بہت پسندیدہ تھے تیر انداز تھے بہت کم عمر میں بہت سمجھدار اور صابر تھے انتہائی اعتعت گزار وفا شار جب باپ نے کہا کیا کہ ہو بیٹے مجھے حکم ہوا کہ میں تجھ کو ذبح کروں تو فوراً تیار ہو گئے اور وہ سارا واقعہ ان کی والدہ جو تھی وہ بھی بہت اچھی خاتون تھی صابر پھر یوسف علیہ السلام بہت معزز سب سے معزز کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ انسانوں میں سب سے زیادہ معزز کون ہے من اکرم الناس آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو صحابہ نے عرض کیا ہم اس کے بارے میں نہیں پوچھ رہے پھر فرمایا اللہ کے نبی یوسف ابن نبی اللہ ابن نبی اللہ ابن خلیل اللہ سب سے زیادہ شریف ہے سب سے زیادہ عزت والے وہ بھی انتہائی صابر تھے اور انتہائی شکر گزار اور بالکل شکو شکایات نہیں کرتے تھے بلکہ بھائی جب ان کے پاس آئے تو کیا, کیا انہوں نے ان معاف کر دیا اور ان کے لئے تلاش کر لیا کیا, تلاش کیا تھا؟ شیطان نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈلوا دی تھی پر بن نون وہ کون تھے موس علیہ السلام کے بعد آئے تھے اللہ تعالیٰ نے یوش علیہ السلام کے علاوہ کسی کے لیے سورج کو محبوس نہیں کیا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا تھا جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف پیش قدمی کی تھی ان کے ہاتھوں بیت المقدس فتح ہوا تھا یہ موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے سلمان علیہ السلام کی خاص خوبی کیا ہے بولیاں سمجھتے تھے پرندوں کی اور جنوں وغیرہ کی اور ان کو مسخر کیا ہوا تھا اور بہت سمجھداری کے فیصلے کرنے والے تھے یاہی علیہ السلام کی کیا خوبی تھی یاہی علیہ السلام قرآن مجید میں اتنی ساری خوبیاں ان کی بیان ہوئی والدین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے والے ان کے ساتھ احسان کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہر فرد نے کوئی نہ کوئی خطا کی یا پھر خطا کا ارادہ کیا سوائے یاہیا بن زکریہ کے ان کی تعلیمات کیا تھی یاہیا بن ذکر علیہ السلام کو پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا گیا تھا یہ حدیث میں آتا ہے کہ ان پہ خود بھی عمل کرے اور بنی اسرائیل کو اس کا حکم دے قریب تھا کہ یاہی علیہ السلام سے اس معاملے میں تاخیر ہو جاتی تو اسی علیہ السلام کہنے لگے کہ آپ کو پانچ باتوں کے بارے میں حکم ہوا ہے خود بھی عمل کیجیے اور بنی اسرائیل کو بھی حکم دیجیے اگر آپ پہنچا دیں تو ٹھیک ورنہ میں پہنچا دیتا ہوں یہی علیہ السلام نے فرمایا بھائی مجھے اندیشہ کہ اگر آپ مجھ سے سبقت لے گئے تو میں عذاب میں نہ مبتلا ہو جاؤں انہیں میری ڈیوٹی ہے یہ زمین میں دھنسا دیا جاؤں گا شناچی اس کے بعد یاہی علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا جب مسجد بھر گئی تو وہ ایک ٹیلے پہ بیٹھ گئے اللہ کی حمد و صناح کی اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے پانچ باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ خود بھی عمل کروں اور تمہیں بھی عمل کا حکم دوں پہلی چیز کیا ہوگی یس yes. صرف اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے اپنے خالص مال یعنی سونے چاندی سے غلام خریدا اور غلام اپنے آکا کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مزدوری کرتا اور اسے اپنی تنخواہ دیتا تو تم میں سے کون چاہے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو کوئی چاہے گا کیوں اللہ نے ہم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور ہم نے کیا کیا کسی اور کی شروع کر دی تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے غلام خریدا اور اس میں محنت کر کے جو کمایا وہ آقا کو دینے کے بجائے کسی اور کو دے دیا حالانکہ آقا نے اس کو کیوں بلایا تھا نہیں سمجھ آئے آپ کسی کو ہائر کریں وہ سروسز کسی اور کو دے کتنے دن رکھیں گے آپ اس کو نہیں رکھیں گے کیونکہ اس لیے تھوڑی رکھا تو اتنی سمپل سی بات سب کو سمجھ آتی ہے لیکن جب ہم اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کرنے لگے تو پھر جنت کے منتظر کیسے ہو سکتے ہیں یہ کتنی عجیب بات ہے نا دیا سب کچھ اللہ نے اور ہم کسی اور کے بن جائیں احسان کسی کا ہو اور وفاداری کسی اور سے کتنی اچھی طرح بات سمجھائی انہوں نے نیز تمہیں نماز کا حکم دیتا ہوں کون یا <تصفح> کس کو کہا جی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی تمام تر توجہات اپنے بندے پہ مرکوز فرما دیتا ہے بشرتے کے وہ ادھر ادھر نہ دیکھے اگر آپ نماز میں توجہ رکھیں گے تو اللہ تعالی کی توجہ آپ کی طرف ہوگی اس لیے جب تم نماز پڑھا کرو تو نہ دائیں نہ بائیں دیکھا کرو نیز میں تمہیں روزوں کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سیا جو بھری محفل میں مشق کی ایک شیشی لے کر آئے اور سب کو اس کی مہک کا احساس ہو تو اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو مشک مہک سے بھی زیادہ عمدہ ہوتی اگلی چیز کیا ہوگی جس کا حکم دیا صدقہ میں تمہیں سدک کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی جیسے دشمن قید کر کے اس کے ہاتھ باندھ دی گردن سے اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلیں اور وہ ان سے کہے کہ تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو یعنی اس کا رنسم دے دوں تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ اپنے آپ کو چھڑا لے تو کل ام باغ کا سبت ہر شخص گروی میں ہے اور چھڑانا کیسے نیک کام تو ہے مگر خاص طور پر صدقہ کا خیرات کے ذریعے اور میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اس کی مثال اس شخص کسی ہے کہ دشمن جس کا بہت تیزی سے پیچھا کر رہا ہوں کون ہے دشمن شیطان اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزی ہو جائے اس طرح جب تک بندہ اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے وہ شیطان سے محفوظ رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے یعنی وسو سے اس کو پھر ہارم نہیں کرتے یہ مسرت احمد کی روایت ہے تو کن چیزوں کو یاہی علیہ السلام نے حکم دیا اور ان کی تبلیغ کا سٹائل کیا تھا کہ ہر بات کو مثال سے سمجھایا اگزامپل سے سمجھایا کتنی خوبصورت اگزامپلس ہیں اللہ کی عبادت کی نماز کی روزہ کی زکوٰۃ کی یعنی صدقات کی ذکر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام گزشتہ امبیا سے محبت کرتے تھے ان کا ادب کرتے تھے تو ہمارے لیے کیا لازم ہے ایمان کا حصہ کیا ہے کہ ہم سب انبیاء سے کیا کریں محبت کریں ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی میں نے اس کا نام اپنے والد کے نام ابراہیم پر رکھا ہے ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے یزید میں شہبان سے روایت ہے کہ ایک انصاری ہمارے پاس آئے اور ہم فات میں ایسی جگہ اترے جس کو امر امام سے دور خیال کرتے تھے تو انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہوا قاصد ہوں آپ فرماتے ہیں کہ تم اپنی نشانیوں کی جگہ کھڑے رہو کیونکہ تم اپنے والد ابراہیم علیہ السلام کی وراثت میں سے ایک وراثت پر ہو اسی جگہ رہو عرفات کے ساری جگہ پر پھیل کے حج ہو سکتا ہے کسی ایک خاص جگہ پر ہی نہیں عائشہ صدیقہ سے روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اگر تمہاری قوم کا زمانہ کفر سے ابھی تازہ نہ ہوتا تو میں خانہ کعبہ کو توڑ کر اسے ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر بناتا کیونکہ قریش نے اس میں کمی کر دی ہے اور اس میں ایک دروازہ اس کے دروازے کے مقابل رکھتا یعنی دوسری طرف سے بھی نکالتا پھر وہ دفاع بھی کرتے تھے آپ نے فرمایا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب انہوں نے کہا تھا میرے رب تو مجھے دکھا کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے یعنی اس سے آپ کے دل میں کبھی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ نہ آئے کہ ان کا ایمان کمزور تھا پھر آپ نے اپنے امتیوں کو مس علیہ السلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے علیہ السلام کو تمام انسانوں پر بزرگی دی پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ جب بے ہوش ہو جائیں گے اپنی قبر سے پہلے نکلنے والا میں ہی ہوں گا لیکن میں دیکھوں گا کہ مس علیہ اللہ عرش کا پایا پکڑے کھڑے ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہوں گے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ جائیں گے یا انہیں پہلی بے ہوشی جو تور پہ ہوئی تھی وہ ان کی کنسیڈر کر دی جائے گی یعنی کس طرح ان کی فضیلت بیان کرتے ہیں پھر نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا میں تمام لوگوں میں دنیا اور آخرت میں عیساء علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب ہوں اس بات سے کیا پتا چلتا اچھا ہمارا حال کیا اگر ہم اپنے پیغمبر کو مانتے ہیں نا تو پھر باقی پیغمبروں کو ہم فاصلے پر رکھتے عیسی علیہ السلام کا ذکر آتے ہمارے دل میں کتنی محبت آتی ہے بتائیے کبھی کوئی تعلق محسوس ہوا نہیں کرتے کیا کہتے ہیں کیا سوچتے ہیں؟ وہ تو کرسچنس کے پیغمبر ہیں عام طور پر لوگ ذکر نہیں کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا میں سب سے زیادہ ان کے قریب ہوں انس بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو عیصا مریئم کو پالے انہیں میرا سلام پہنچائے پھر یوسف علیہ السلام پر رش نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اتنا عرصہ جیل میں ٹھہرتا جتنا یوسف ٹھہرے تھے اور میرے بلانے کے لیے دائی آتا تو میں اس کی بات قبول کر لیتا لیکن یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر بھی صبر کیا آپ اپنے پر ان کو فضیلت دے رہے ہیں ایک طرح سے احترام سے نام لیتے ہیں ان کا ان ال کریم ابن الکریم ابن الکریم ابن ال یوسف بن یقوب بن اسک بن ابراہیم خلیل الرحمن تبارک و تعالی کتنی عزت احترام سے ان کا نام لیا. پھر محبت سے دعا دیتے ہوئے انبیاء کا ذکر کرتے ہیں رحمت اللہ لقد پہ رحم فرمائے انہیں اس سے بھی زیادہ دکھ پہنچایا گیا لیکن انہوں نے صبر کیا پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اللہ لوت علیہ السلام پہ رحم فرمائے یعنی جب انبیاء کا ذکر کرتے ہیں تو ان کے ساتھ دعائیں تو ہمیں بھی کیا کرنا چاہیے علیہ السلام کم از کم ضرور کرنا چاہیے تو یہ کچھ چیزیں تھی مجھے معلوم ہے لمبا ہو جاتا لسن بھی اور ٹائم بھی اور تھک بھی جاتے ہیں آپ لیکن اس کے سوا چارہ کوئی نہیں کہ ہم اس کو جان لیں یا دوہرا لیں جانتے ہوئے بھی پھر انشاءاللہ تمام انبیاء کی جو مشترک باتیں ہیں. کچھ وہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ان کا میں ذکر کروں گی ان شاء اللہ سبحان کا نشد اللہ اللہ اللہ خرطب ال